حضور پاک صاحب لولاق سیاح اخلاق اللہ تعلّہ علیہ وسلم کا فرمایا پاک پڑا اس کے دو سو سال کے گنا معاف ہوں گے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد حبیب صلی اللہ علی محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والی دکھیا کی غم خالی کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم موصول ہونے والی فون کوز کے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ای کے ذریعے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات اور ان کا حل قرآن پاک کی آیات احادیث کریمہ بزرگان دین راہی محم اللہ المبین کے اقوال اور تعاویزات اطالیہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں دوران سلسلہ بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور درود و سلام بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ اس پورے سلسلے میں ہم ہمتنگوش ہو کر توجہ کے ساتھ ہم شریک رہیں گے اور فیضنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم ابل کتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل بھی کریں گے وہ اس طرح کے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے اور جو اہم مدنی پھول ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی جو اوراد اور وظائف ہم سنیں گے اسے تحریر بھی کر لیں گے تاکہ یہ ہمیں بعد میں بھی کام آ سکیں آئیے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے سلسلے کی سب سے پہلی ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں علی الحبیب تعالی علی محمد میرا نام حاشم علی اور حیدرآباد میں مقصد ہے وہ کیسے حیدر عباد سے کسی مدنی منی کا سوال یہ لگ رہا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کی گم ہو گئی ہے مل نہیں رہی ہے کوئی ورد بتا دیا جائے گم شدہ چیز آپ کو جنگ ملا دے ہم شیخ الحزیز مولانا عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمت عمل قبی نے اپنی کتاب جنتی زیور کے صفحہ پانچ سو چورانوے یعنی پیج نمبر فائیو نائنٹی فور پر سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے اب بھی سورہ یاسین شریف پڑھ کر گمشدہ چیز مل جانے کی دعا کیجئے اگر اس کا مل جانا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو جلد مل جائے گی انشاءاللہ شاء تو یہ جی کیا ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے ان کو ٹھیک ہے جزاک اللہ آشم بھائی آپ کو یہ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ بتایا گیا اس کو پڑھیے انشاء اللہ ضرور کرم ہوگا آئیے ایک ریکارڈیڈ سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام محمد اللہ ہے میں فرنگی سے بول رہا ہوں اور میں آپ سے اتنا پریشان ہوں کہ میں بالکل سے چکاؤں ہوں کاروبار بھی میرا نکل ہے دو مہینے ہو گئے قرضدار بھی بہت ہو گیا ہوں میں اور گھر بھی بہت پریشانی ہے محمد اسلم بھائی باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی سے انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا معاشی طور پر بڑے پریشان ہیں قرضدار بھی ہو گئے ہیں اور یہ تو معاشی طور پر پریشانی کا معاملہ تو کئی ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں کو روحانی علاج بتا دیجیے اسلام بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی مسائل حل فرمائے آمین اور بارے قرض سے سبکدوش فرمائے آمین کاروباری پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند روحانی علاج پیش خدمت ہیں اسلم بھائی چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے یا مالک ملک یا مالک ملک یا مالک ملک جو اس کی کثرت کرے گا ان شاء اللہ خوشحال ہوگا اسی طرح ایک اور روحانی پیش خدمت ہے یا گل جلالی ول یا غل جلالی والاکرام یا گل جلالی ول اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا بھی مقبول ہوگی مزید ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک اور روحانی لاج پیش خدمت ہے جو شخص فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان اکتالیس دن تک یا رضاق یا رضاق یا رضاک پانچ سو پچاس بار پڑھے تو انشاءاللہ شاء وہ دولت مند ہوگا تو اسلم بھائی ان اورد کو پڑھنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ شاء اللہ معاشی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ اللہ روزی میں بھی برکت رہے گی اب یہ جو چند اراد وضائف بیان کیے ان و ورائف کے پڑھنے سے قبل اول و آخر ایک ایک بار دروس شریف بھی پڑھ لیجئے اسی طرح مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرض دار بھی ہیں قرضے کا بھی مسئلہ ہے تو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک نہایت ہی مجرم عمل پیش خدمت ہے اور الحمدللہ یہ عمل دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطلوبہ مدنی سورہ کے باب فران دعا میں بھی لکھا ہوا ہے آپ بھی سماعت فرما لیجیے چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجیے اور اس کو اپنے پڑھنے کا معمول بھی بنائیے اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیے کا عن کا کا عن اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے انشاء اللہ چاہے جتنا ہی قرضہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس دعا پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے اور الحمد یہ دعا اسی مجرب ہے کہ اس دعا کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا صدے دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا پڑھنے کے برکت سے اس کے قرضے کو اتار دینا سبحان سبحان تو اسلم بھائی آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اگر قرضہ وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا اور قرضے کے ساتھ ساتھ اس دعا پڑھنے کی برکت سے ظلم سے بھی محفوظ رہیں گے ماشاء اللہ, ما اللہ، یہ حضر بتائیے کہ اگر جیسے ہم اسماع خسنا کا آپ نے بتایا یا مالک کل یا ذل جلال ولی اسی طرح دیگر اسماعی خسنہ کے اوراد اور وظائف ہم پڑھتے ہیں روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں اب مثال کے طور پر کسی کے ساتھ یہ معاشی مسئلہ ہے اب وہ اس دعا کو پڑھ رہا ہے اس وزیفے کے کو پڑھ بھی رہا ہے لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا اب وہ اس کا کیا ذہن بنے مطلب وہ اس کے لیے بھی کچھ مدد ہی مل جائے اس صورت میں اگر فائدہ ظاہر نہ ہو یعنی ایک شخص اگر اراد و وظائف پابندی سے پڑھ رہا ہے اور ظاہری طور پر اسے فائدہ نظر نہ آئے تو اب شکو شکایت کرنے کے بجائے بلکہ اپنی شامت عمال کا تصور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کہیں خطا واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کما حق کو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا اور ان اراد او و وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کیجیے کیونکہ ان اراد و وظائف کے ساتھ اگر نمازوں کی پابندی بھی ہو اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان اراد وظائف کو بھی پڑھا جائے تو الحمد القما آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اللہ، اللہ تو یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوتا تو شکوہ اور شکایت نہ کی جائے بلکہ اپنی شامت اعمال کی طرف نظر کی جائے اور واقعی ہم تو خطا کرتے ہیں کتنی خطا کرتے ہیں ہم جب صبح بیدار ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر رات سونے تک ہم کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اگر اس کو اپنے ضمیر سے پوچھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس انداز سے گناہوں میں دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہمارے اسلم بھائی کورنگی سے آپ نے معاشی مسائل کے حوالے سے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اوراد اور وظائف روحانی علاج یہ پیش کیے گئے ان کو اپنا لیجئے انشاءاللہ الرحمن معاشی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ نے چاہا تو قرضوں سے بھی نجات مل جائے گی ان شاء اللہ تاریخ شدرہ لاہور سے بول رہا ہوں میں 3-4 مہینے ہو گئے میں مکان کرایہ پہ لیا اور بچے چھوٹے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہے پلیز آپ مہربانی کر کے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں جو میں وزٹ کروں اور اللہ تعالیٰ میرے اللہ سے ہی کر دیں حالات کی بہتری کے لیے ہمارے علی اسد بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا تھا علی اصد بھائی اللہ آہستہ آپ کو ذاتی مکان عطا فرمائے آمین اور جملہ پریشانیاں بھی دور فرمائے آمین آمین آپ کے فون کال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں خیر ہمت ہرگز نہ آ رہے اور مایوس بھی نہ ہو انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ سب بہتر ہو جائے گا حضرت علامہ امام شاہرانی قبدہ سے النورانی ان کی کتاب طبقات القبرا کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور غف العب علی رحمت اللہ علی فرماتے ابتدا مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں آجز آ کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاکی یہ دو آیات مبارکہ جاری ہو گئیں گئی ترجمہ کنزول ایمان تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے الحمد للہ ارزوجل ان دو آیات مبارکہ کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں لہذا مصیبت زدوں پریشان حالوں نا امید ہونے والوں اور مایوسی کا شکار ہونے والوں کو بھی چاہیے کہ سرکار غف العوم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی اسی ادا کو یاد کر کے بے تابانہ زمین پر لیٹ جائے اور سورہ علم نشورہ کی مذکورہ آیت نمبر پانچ اور 6۔ یعنی اسری پڑھے اللہ عزل چاہے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ عزل بط فیل غف العبم علیہ رحمۃ اللہ اکرم مشکل آسان ہو سبحان اللہ میری مشکلوں کو تو آسان کر دے میری مشکلوں کو تو آسان کر دے الہی. میری مشکلوں کو تو آسان کر دے غور صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے کتنا پیارا سیدنا فوس اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل ہوا کرتا تھا اور قرآن پاکی آیتوں کے مفاہیم اور ان کے معنی پر کیسی گہری نظر ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے علی اسد بھائی کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں اور ہمارے مدنی چینل پر جو اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور جو پریشان حال مسلمان ہیں اللہ تبارک وطلا تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ علی محمد آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے صلی حبیب صلی اللہ, اللہ, تعالی علی اللہ, علی اللہ, علی اللہ محمد السلام علیکم میرا نام محمد عظیم بھٹو ہے میں دارخانہ سے بات کر رہا ہوں میرا سر یہ ہے کہ میں جو میرے ذہن کی بہت پریشانیاں ہیں گھر میں بہت مسئلہ کر رہے ہیں ایک گھر میں کمانے والا ہے بچت بالکل نہیں ہو رہی مال میں بہت تنگی ہے دستاری کے بعد بالکل گھر میں کچھ بچتا ہی نہیں جو بھی ایسا ہے سارا خرچہ ہو جاتا ہے اور سر دوسرا میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا ذہنی توازن کم ہے جو بھی یاد کرتا ہوں تعلیم کے بارے میں تو وہ صبح وہ بالکل بھول جاتا ہوں ایک دو گھنٹے میں جو بھی یاد کرتا ہوں وہ بالکل بھول جاتا ہوں سر میرا پلیز اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے ہمیں لاڑکانہ سے اسلامی بھائی نے سوال ریکارڈ کروایا ہے رزق میں برکت نہیں اور حافظہ بھی کمزور ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے اللہ تبارک وا تعالی ہمارے ان اسلامی بھائی کے رسک کے حلال میں برکت اطاف فرمائیں حامی اور حافظے کو قوت بخشیں حامد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے متبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی پنصورہ کے باب فضان بسم اللہ میں سے ان دونوں مسائل کا حل پیش خدمت ہے جو گلا آغا سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھیاسی بار اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو اب و حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی شاید. تو ہمارے ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے اس کے خلال میں برکت ہو جی. کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے جی؟, جی کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی مظاہرہ نہیں جی, جی. مزید یہ کہ آپ نے حافظے کی کمزوری کا بھی تذکرہ کیا تو اس کا بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے. کند ذہن یعنی جس کا حافظہ کمزور ہو ذہن کمزور ہو اگر وہ سات سو چھیاسی بات پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات بھی سنیں وہ یاد رہے تو آپ اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کا حافظہ بھی انشاءاللہ اللہ مضبوطے ان شاء اور عز جو عز بات بھی, سنیں گے وہ بھی انشاءاللہ یاد ان انشاءاللہ اللہ تو لڑکانہ سے جس اسلامی بھائی نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا سات سو چھیاسی مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجد جد بھی ہیں ابجد جی حروف میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آئداد بنتے ہیں وہ بھی سات سو چھیاسی بھی بنتے ہیں تو یہ سات سو چھیاسی مرتبہ آپ کو اپنے دونوں مسائل کے حل کے لیے یہی روحانی علاج بتایا گیا تو اس کو اختیار کر لیجئے انشاء اللہ الرحمن آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاء اللہ عز وجل ائیے ایک کو ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انا بہانہ کا موڑ کون تھا جی ارام میری امی کے پیر میں درد ہوتی ہے کبھی کبھی صبح صبح کے ٹائم ہوتی ہے کبھی مغرب میں مغرب سے پہلے آرام ا جاتا ہے ایسا رگنا ہوتا ہے صبح صبح ہوتی ہے اور دن جب ہوتے ہی ختم ہونے لگتی ہے کا ننکانہ سے آصف بھائی ہیں ہمارے والدہ کو ان کو مخصوص اوقات میں جیسے انہوں نے بتایا صبح کے وقت میں پیڑ میں درد ہوتا ہے اور یہ مغرب کے وقت میں پھر دن جیسے آگے بڑھتا ہے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے جنات کا اثر ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا انہوں نے جس سے آپ کی والدہ کو تمام تکالیف سے نجات نجاتتا فرمایا مرتبہ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں سے اس کا حل پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ پاؤں یا بدن کے کسی بھی حصے میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار اور پھر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز یہ دعا پڑھیں اعظب و قدرتی یعنی میں اللہ عز اور اس کی قدرت کے ساتھ اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جسے میں پاتا ہوں اور جس سے آئندہ خوف کرتا ہوں تو تین مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں اور یہ پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ تکلیف رہتی ہے صبح کے وقت میں ہوتی ہے شام تک دن جب بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے پھر انہوں نے خود اپنا قیاس بھی بتایا کہ یہ کوئی مطلب جنات کا اثر لگتا ہے تو یہ اس طرح کا جیسے کسی کو ہو صبح کے وقت میں تکلیف ہے یا خارش ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اپنے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب کوئی اس طرح کے قیاس کر لینے چاہیے یا اس پر بھی کچھ اگر فضا ہو جائے ظاہری بات ہے کہ سی زمانہ ایک مطلب معاملہ بھی ہے اس طرح سے کہ ایک عام ذہن پایا جاتا ہے کہ ذرا کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو فوراً اس کے حوالے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس نے جادو کر دیا ہے جنات ہو گئے نزلہ ہو گیا ہے تو تین دن سے نزلہ ہو گیا ہے دوائیاں کھانے کے باوجود نزلہ ختم نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے جادو ہو گیا سر میں درد ہو رہا ہے ہو سکتا ہے جادو ہو گیا تو اس کی جادو کی علامات بھی ہوتی ہیں کچھ تو اس کے حوالے سے یہ کہ چاہیں تو ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ جو دعوت استعمال کی عالمی مدنی مرکز سیزان مدینہ میں اس نمبر پر ہوتا ہے 021 پہلے بابل مدینہ کراچی کا کوڈ ملا لیں پھر ملائیں 4858711 تو صبح نو سے رات نو بجے تک اور پھر رات گیارہ بجے سے صبح سات بجے تک یہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس جاری رہتی ہے اس پہ رابطہ کر لیں اپنی والدہ کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا کر یہ مسئلہ اس کا حل حاصل کر انشاءاللہ جو اس طرح استخارے پہ موجود ہوں گے وہ استخارہ کر کے اس کا جواب دے دیں گے اور پھر ان کو بستے کا بھی ایڈریس دے دیں گے کہ آپ اس بستے پہ تعویزات اختیار کہ اس بستے پہ رابطہ کر لیں اور وہاں سے والدہ کے لیے تاویزات اختیار حاصل کر لیجئے یا اگر جادو کے معاملات ہوئے تو جادو کا توڑ بھی مل جائے گا انشاءاللہ اس سے امید ہے جلد ان کی والدہ رو سے ہاتھ ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ... دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بہارے ہیں کہ ہاتھوں ہات استخارہ اس میں قریب 20 گھنٹے آپ نے گنوائے نا جی جی نو سے نو اور 11 سے سات جی بیس گھنٹے استخرا الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں یہ ہاتھوں ہاتھ کیا جاتا ہے اور اس پر اسلامی بھائی مقرر ہوتے ہیں کہ جو ایک جب کال کی جاتی ہے تو صرف ایک ہی کال اگر مطلب نمبر ہے لیکن وہ سولہ یا سولہ لائنوں پر جم کرتے نا تو یوں سب جو ہے نا وہ مصروف رہتے ہیں الحمد اور یوں الحمد للہ یہ استخارہ ہاتھوں ہاتھ کر دیا جاتا ہے تو آصف بھائی اگر آپ والدہ کے لیے چاہیں تو استخارا بھی کروا لیجیے آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کو بھی اختیار کر لیجئے والدہ کی خدمت بھی کرتے رہیں اللہ و تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اور تدرست سے اعتا فرمائے آمین, آمین بجاہن نبجی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے کو دیکوڑیٹ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد میں نام محمد عرشد اور میں عزیزہ تیرانے والا ہوں دنیا میرا شہر ہے مفتیاں گاؤں ہیں تو میں بہت پریشان ہوں میرے گھر کے لات اچھے نہیں ہے, دن دن بار بار ہو رہی ہے. تو پیتھا کرنے کریں کچھ ایسی چیزیں میرے گھر کے لات ٹھیک ہو جائیں محمد ارشد بھائی ہیں جہلم سے گھر کے حالات اچھے نہیں ایسا عمل بتایا جائے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں اللہ کا وجل ہمارے ارشد بھائی کے گھریلو حالات بہتر فرمائے ارشد بھائی آپ کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی سورہ کے باب فرانے تلاوت میں سے ایک مجرب عمل پیش خدمت ہے اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی لکھ کر اس کا قطبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی افاقہ نہ ہوگا کبھی فاقہ ہی نہ ہوگا انشاءاللہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزی میں برکت اور اضافہ بھی ہو ان انشاءاللہ اور یہ آیت الکرسی کا کتبہ آویزہ کرنے کی برکت سے اس مکان میں کبھی شور بھی نہ آئے گا سبحان اللہ. تو ارشد بھائی آپ اس پر عمل کیجیے آیت الکرسی لکھ کر اس کا کتبہ اونچی جگہ پر آویزہ کر دیجیے انشاءاللہ اللہ روزی میں بھی برکت رہے گی گھر کے حالات بھی انشاءاللہ اللہ بہتر ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت پیارا عمل بھی سماج سنبھالیجیے کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو بیماری ہو پریشانی ہو گھریلو ناچا کی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو تو گھر میں سوا لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا دیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سوال کی تعداد کے لیے کیا خاندان والوں کو بلایا جائے مدرسے کے طلبہ کو بلایا جائے کون یہ عمل کرے اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ مدرسے کے سولبا ہی کو بلایا جائے یا خاندان والوں کو جمع کروایا جائے پھر اس کے بعد سوالاک مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروایا جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ گھر کے جو افراد ہیں گھر کے افراد مل کر ہی سوالاک مرتبہ یا سلاموں کا ختم کر سکتے ہیں اچھا اچھا سوا کی تعداد جیسے آپ نے بتائی تو یہ تو بہت زیادہ ہے تو کیا ایک, ایک ہی نشست میں اس کو پورا کرنا ہوگا نہیں ایک نشست میں تو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ چاہے تو کئی نشستوں میں بھی پورا کر سکتے ہیں مثلا جیسے کہ سوا مرتبہ یا سلام کا ختم شروع کیا تو ایک وقت میں ایک نشست میں بارہ ہزار مرتبہ پڑھ لیے پھر کچھ وقفہ کر کے پھر چھبیس ہزار پڑھ لیے اس طرح آہستہ آہستہ کر کے کئی دنوں میں بھی یا سلام کا ختم کروا سکتے ہیں تو ارشد بھائی آپ نے جہرم سے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا آپ کو آیت الکرسی کا بھی ایک روحانی علاج پیش کیا گیا اور اللہ تبارک و وطالعہ کے اسما میں سے ایک مبارک نام یا سلام اس کا تو الحمدللہ روحانی علاج کے سلسلے میں ہم نے بارہا سنا ہے تو اس کے اس کا بھی روحانی علاج آپ کو پیش کیا گیا تو ان دونوں پر عمل شروع کر دیجئے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء ملتان سے تو میرا یہ سوال میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے تو نہ ان کے نا شوہر کی نا آپس میں نہیں بنتی تو ان کا جو شوہر ہے ان کی کیا کہتے ہیں شوہر کی بہنو ہی کی میرے نا کسی گھر میں بھی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو اس کے بارے میں اگر کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں اگر ملتان میں آپ کا کوئی سینٹر وغیرہ کوئی ہے تو علی بھائی ملتان سین کے سوال کو آپ نے سنا علاج پیش کر دیجیے علی بھائی ہمیں ملتان سینکار کروایا ہے تو ان کا روحانی علاج انہیں پیش کر دیجیے کی بارکاہ میں دعائیں کہ وہ آپ کی بہن کی گھریلو ناچاسیاں دور فرمائے اور انہیں خوشیاں نصیب کرے آمین اللہ آمین یا مان بیس بار ابل و آخر ایک بار درو شریف پڑھ کر اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل ہو جائے گی اس عمل کی مدت ہے تا حصول مراد یعنی جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یا مانعو 20 بار اول و آخر ایک ایک بار دوسری پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے اگر شوہر بد مزاج اور بد زبان ہو تو بیوی کو چاہیے کہ گیارہ روز تک زہر نماز کے بعد گیارہ سو بار یعنی الیون ہنڈریڈ یا فبور ابل و آخر تین تین بار دروش ہی پڑھ کر دعا کرے اور یہی عمل بیوی کے لیے شوہر بھی کر سکتا ہے نمل کے ساتھ نماز کی پابندی شرط ہے اس کے علاوہ اگر گھر میں لڑائیوں کا بھی سلسلہ ہو تو یا ودود ایک ہزار ایک مرتبہ یعنی ون تھاؤزنڈ ون ابل و آخری گیارہ گیارہ بار درو شریف پڑ کر نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں جو جو کھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی مزید علی بھائی آپ نے فرمایا کہ ملتان میں اگر آپ کا کوئی ایسا مقام ہو جہاں تعویزات اطاریہ مل سکتے ہوں تو آپ فیضان مدینہ شاہ رکن عالم کالونی وہاں چلے جائیے وہاں الحمد و عرضہ وجل تا مغرب تویزات کا بسہ لگتا ہے وہاں سے اپنے اس مطلعے کے علاوہ دیگر گھریلو مسائل کے حل کے لیے بھی تاویزات افتاری حاصل فرما لیجئے اور ساتھ میں وہیں مکتابۃ المدینہ سے ایک وی سی ڈی حاصل فرما لیجئے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے ان شاء اللہ وی سی ڈی کی ایسی برکتیں کہ وہ گھر جو کل تک میدان جنگ بنے ہوئے تھے جہاں ساس بہو میں آپس میں ٹھنی رہتی تھی شوہر اور بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ایسے حتہ کے نوبت طلق تک پہنچ گئی تھی وہاں پہ جب یہ وی سی پہنچی ان گھروں میں اس کو دیکھا گیا تو الحمد وہ گھر واقعی میں امن کا گہوارہ بن گیا سبحان اللہ تو علی بھائی آپ کو اس بسے کا بھی ایڈریس بتا دیا گیا اور وہاں سے آپ ساری چیزیں حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے جس وی سی ڈی کا اعلان جیسے انہوں نے ترغیب دلائی ہے اس کو بھی حاصل کر لیجئے اور اس کی تو کیا خوب بہاریں ہیں کہ مقدمۃ المدینہ نے انہی اسی کیسی اور دیگر امیر علیہ سنت کی سی ڈیز کے حوالے سے مدنی بہاروں کا رسالہ بھی شائع کیا ہے ساس بہو میں سلح و کرات ساس بہو میں سلح و کرات یہ بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر علیہ سنت کے بیانات کی کیسی برکتیں ہیں آپ کی زیارت کسی برکت ہے اللہ تبارک کا وطلا آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے امین, آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے کو سوال شامل کرتے شیخ محمد رضوان شیخ محمد رضوان بل شیخ محمد یوسف لاہور سے بول رہا ہوں میں نے باہر کے جانے کے سلے میں کال کی ہے کہ میرا یہاں بھی کانسیکٹ نہیں ہے میرا زین ہے کہ میں باہر جاؤں جتے میں تو لہذا میرے لیے صحیح رہے گا شیخ محمد رضوان بھائی لاہور مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں بیرون ملک جانے سے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آیا بہتر رہے گا یا نہیں رضوان بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے اب یہ معاملہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ استخارہ فرما لیجیے اب استخارہ کس طرح کرنا ہے استخارہ کیا کس طرح کیا جاتا ہے تو آئیے ضمن استخارہ کا ایک آسان عمل میں پیشے خدمت ہے افتح افتح یا بدیع یا بدیع ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے بدی بدیع العجائب خری یا بدیع اکیس بار اور صلی اللہ تعالی اللہ حبیبی محمدی وسلم اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے یہ عمل کرنے کے بعد سیدھی کروٹ لیٹ کر چہرے کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر سو جائیے یعنی سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر سو جائیے اب جو بات آپ نے معلوم کرنی ہے یعنی استخارے کے ذریعے جو بھی بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اب اسے اپنے ذہن میں دہرائیے اگر اللہ زوجل کو منظور ہوا تو زیادہ سے زیادہ تین روز کے اندر خواب یا بیداری میں جو کچھ معلوم کیا ہے انشاءاللہ اللہ ظاہر ہو جائے گا اور اس عمل کے ساتھ ساتھ اس دوران نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیے انشاء اللہ ز آپ کو خواب یا بیداری میں پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ میرے حکم بہتر ہے یا نہیں اور اس عمل کو شروع کرنے سے قبل حضور غسی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی گیارہ روپے کی نیاز اور کام ہو جانے کی صورت میں یعنی جب آپ کا کام ہو جائے تو کام ہو جانے کی صورت میں پچیس روپے کی نیاز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے نام کی تقسیم کرنے تو یہ استخارے کا طریقہ تھا آپ چاہے تو خود بھی استخارہ کر لیجیے اس طریقے کے مطابق تو ان شاء آپ کو خواب میں یا بیداری میں پتہ چل جائے گا کہ میرا برانے ملک جانا بہتر ہے یا نہیں بہت اچھے انداز میں استخارے کا طریقہ بھی بتایا ہے وضاحت کے ساتھ مزید یہ کہ خواب میں کس طرح سے معلوم ہو کہ یہ کام ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو اس کے حوالے سے یہ کہ اگر خواب نیند کی حالت میں انہیں اگر سبزہ نظر آئے یا دریا نظر آئے یا بارش نظر آئے روشنی نظر آئے سفید رنگ نظر آئے یعنی جو ہر وہ علامت جو دل کو بھلی معلوم ہو اگر وہ نظر آئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ حق میں بہتر ہے اور اگر خواب میں کچھ اور دکھائی دے مثلا خون نظر آئے یا اندھیرا نظر آئے یا ایسی کوئی علامت دکھائی دے کہ جس سے دل پر ایک سا محسوس ہو جس سے بحشت محسوس ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ امر ان کے حق میں بہتر نہیں ہے جزاک اللہ تو آپ نے مزید وضاحت بھی فرما دی جیسے یہ کہا گیا کہ نماز کی پابندی تو یہ نماز کی پابندی تو مسلمان عقل بالغ مرد اور عورت ان پر پانچ وقت کی دن اور رات میں فرض ہے یہ تو پڑھنی ہی پڑنی ہے جتنے بھی روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی اور اول اور آخر درود پاک پڑھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں تو یہ سارے نمازوں کی پابندی یہ ضرور کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ درود و سلام کو بھی اپنا معمول بنا دیجیے اور ہمیں جو شیخ محمد رضوان بھائی آپ نے مرکز ال لاہور سے کال کی تھی تو آپ کو استخارے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور کیا چیز نظر آئے تو آپ کے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز نظر آئے تو آپ کے حق میں بہتر نہیں یہ خیال کیا جائے گا اس میں سے کچھ چیزیں بھی آپ کو بیان کر دی گئی تو اس کو اس طریقے کے استخارے کو اختیار کیجیے ان اللہ آپ کے حق میں جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا اللہ نے چاہتا ہوں اللہ اللہ <انت> سوال شامل کرتے ہیں السلام اللہ اللہ اللہ اللہ علیکم میں میں عرفان بات رہا ہوں محمد عرفان اطاری تو میرا ایک اس کو جو ہے نا بار کی چیز میں اور بہت زیادہ جو اس کو تنگ کرتی ہے تو اس کے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب سے یہ کیا اس کا خیال ہے نکالنے کا یا اس کو کیسے کیا جائے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے بس یہی پوچھنا تھا عرفان بھائی ہمیں انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا بھانجے کو باہر کی چیزیں یعنی جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں اس کا حل اور روحانی علاج عرفان آپ کے بھانجے کو شریر جنات کے شرور و فتن سے نجات بخشے دعوتستان دعوت کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اولاد میں فضائل قصیدہ غفیہ متبرکہ لکھے ہوئے ہیں。یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندید نورانی شہباز لال مکانی اشع عبد القدیر جیلانی قدروہ نورانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے اور ہمارے سلسلہ علیہ قبریہ میں بھی اس کا ورد دولت ظاہری وہ باطنی کے حصول کا سبب ہے اس کے کل اٹھائیس اشارے اور اس کی بے شمار برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آس زدہ یا جن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملے تو آسب یا جنات کا اثر دفع ہوگا ان شاء اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مزید ایک عمل بھی سن لیجئے جنات کی طرف سے جب تکلیف پہنچائے جانے کا سلسلہ ہو رہا ہو تو سو مرتبہ یعنی ہنڈریڈ ٹائمس یا کا اول و آخر ایک مرتبہ درج شریف پڑھ کر اپنے بھانجے پر دم کر دے تو بھی افاقہ ہوگا ان شاء اللہ ایک تفصیلہ شریف کے متعلق آپ نے مطلب بتایا کہ یہ مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کی کچھ برکات مزید بھی بیان کر دی جائیں اس کے مزید برکتیں جو مدنی پنصورہ کے بعض فیضان اولاد میں لکھے گئے اس میں یہ ہے کہ تسخیر خلائق کے لیے ازحد کارآمد ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے اس قصیب مبارکہ کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے اس پسیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل سبحان اللہ ہوتی ہے سبحان اللہ ہر مشکل و سخت کام کے لیے چالیس روز پڑھیے انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہوں گے سبحان اللہ جو شخص اس پسیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور تین مرتبہ پڑھے مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ مزید برکتیں ہر مرض و تکلیف کے لیے تین بار یا پانچ بار پڑنا مفید ہے بانج عورت یعنی جس عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو اس پسیدۂ مبارکہ کو صحیح خواہ سے اکیس یا اکتالیس بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے چالیس روز پیے تو انشاءاللہ اللہ حاملہ ہو جائے اور حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی برکت سے بیٹا آتا ہوگا مزید ایک برکت جو آپ کو پیش کی گئی کہ آصف زدہ یا جن والے مریض پر تیل پر یہ غفیہ شریف پڑھ کر دم کر کے اس کے جسم پر ملا جائے تو انشاءاللہ جنات دفع ہوں گے مزید شاول یہ شاول کہ ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیے خلاصی نصیب ہوگی اور یوں ہی دشمن دفع ہو جائیں گے ان شاء اللہ ایسا مبارکہ نے یہ جی روحانی علاج کے طور پر ہمارے عرفان بھائی کو جنہوں نے اپنے بھانجے کے لیے کہا تھا کہ وہ جنات باہر کی چیزیں ہیں جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو روحانی علاج بیان کیا ہے تو اور اس کی بے شمار اور برکتیں جو آپ نے مدنی پنسورا سے ہمیں پڑھ کر سنائی ہیں تو کچھ اس کے اشعار بھی ہمیں سنا دیں تاکہ پتا چلے کہ یہ کون سا قصیدہ ہے کہ جو جس کی اتنی برکتیں ہیں مدنی پنسورا کے بعد فیضان اور کے صفحہ نمبر 263 پر یہ قصیدہ خفیہ لکھا ہوا ہے تو امیر اہل سنت کی طرف سے ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یہ قصیدہ خفیہ پڑھنے کی اجازت ہے کہ جس کے عربی مخارج و قواعد درست ہوں نیز وہ کسی فحیع علقیدہ سنی کو سنا کر اطمینان بھی کر لیں تو یوں تو اس کے اٹھائیس اشار ہیں تو حضور خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کا مبارک مہینہ ہے تو حصول برکت کے لیے اس کے ان 6 اشعار ہمتے الحب فلو حبیب فقلت ستیل ولی نحبي نہ صاعت ومشت لنحوي في قوس فحينت بي سكرتي بين الموالين اسی قصیده میں پیر میرے غوث پاک اپنے مریدوں کو کیسی کیسی بشارتیں اشارہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں مریدی لا تو اپنی لا نیلتل منلی عزوم قاتل عند القتال پھر میرے گوسے پاک نے اپنے قطبیت کے مقام پر فائز ہونے کا راز بھی کلام میں لکھا ہے کہ انہیں مقام قطبیت کیسے حاصل ہوا جو لکھتے ہیں العلم حتی قطبا قطب و نیل تو کلو والی گلو قدم و علی گرو میرے غوث پاک اس کلام میں جو اپنے اولیاء کرام کے گردنوں پر میرا قدم ہے اس کا بھی اعلان فرما رہے و کلو والی گلو کدم و علی الدم دی بدری کملی فلر اپنے مدنی پنسورا سے یہ پڑھ کر سنایا ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مدنی پنسورا اس کو حاصل کیجیے اسی میں یہ قصیدہ بھی لکھا ہے اور دیگر بہت سارے اوراد اور وظائف اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں موجود ہیں اس کو حاصل کیجئے عرفان بھائی آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا آپ کو جس قصیدے کے متعلق بھی بتایا گیا اس کو اختیار کر لیجئے. اللہ تبارک کا بطاللہ آپ کے بھانجے کو ان تمام شرور سے اور فتنوں سے محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ شاء اللہ آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالی لاہور سے بات کر رہا میرا نام یاسرا میں اپنے گھر سے بہت پریشان ہوں ہمارے گھر میں بہت اس کے بارے میں پلیز کچھ ہمیں حل بتائیں یاسر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے بہت رہتے ہیں اس کا کوئی حل بتا دیجیے گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھ لیجیے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی و فرما لیجیے بسم اللہ خرجنا ربنا توکلنا اسی دعا کو ایک بار پھر سمعات فرمالی جئے اللہم نئنی اسألوکا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا اس دعا کا ترجمہ بھی سمعات فرمالی جئے اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب ازل پر ہم نے بھروسہ کیا تو جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی یہ دعا پڑھ لیجئے یہ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کریں گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سلام عرض کریں یعنی السلام علیہ کہیں اس کے بعد سورت الاخلاص شریف پڑھیں اللہ عج اللہ سمد یہ صورت مکمل پڑھیں انشاءاللہ شاء اس عمل کے برکت سے روزی میں برکت بھی ہوگی اور گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بھی انشاءاللہ بچت ہوگی تو یاسر بھائی آپ اس پر عمل کیجیے ان شاء اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی روزی میں بھی برکت رہے گی لڑائی جھگڑوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ آئیے آج کے سلسلے کی آخری ریکارڈیڈ کال شامل کرتے ہیں میں خرید سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں گم جاتے ہیں میرے اور میرے بھائیوں کے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی مہربانی حسن بھائی یہ کھالیاں سے انہوں نے سوال ریکوٹ کروایا گھر سے اہل خانہ کے پیسے کا غائب ہو جانا اور یہ بھی چاہ چا رہے ہیں کہ پڑھائی میں یہ تیز ہو جائیں تو اس سلسلے میں نے روحان علاج بتا دیجیے حسن بھائی اللہ وجل کی باردا نے دعا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے جان و مال کی حفاظت آمین اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باپ فیضان اولاد میں ہے جو کوئی سورہ توبہ کو اپنے مال و اسباب میں رکھے مثلا رقم زیورات وغیرہ الغذ جو بھی قیمتی اشیاء آپ اپنے گھر میں پاتے ہیں اس کو لاکر میں بھی رکھتے ہیں تو سورہ توبہ کو اس کے ساتھ رکھ لی جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ اجزا وجل آپ کا وہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہے گا مزید ذہن کو تیز کرنے اور قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن رات کو سوتے وقت تین عدد بادام کی گری پر تین بار یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام وال پڑھ کر دم کریں ایک گری تو اسی وقت ایک صبح نہارمو اور ایک دو پہر کے وقت کھائیں اور اگر بچوں کے حافظے کمزور ہوں تو بچوں کے والدین بھی یہ عمل کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس کی بارکت سے حافظہ ہوگا. انشاءاللہ عزوجل حسن بھائی خاریاں سے آپ نے اپنے گھر سے اہل خانہ کے پیسے غائب ہونا اس, کی بھی اس کا بھی مسئلہ ریکارڈ کروایا اور آپ کا حافظہ تیز ہو جائے تو الحمدللہ ان دونوں سلسلوں میں آپ کو روحانی علاج پیش کر دیے گئے ان کو اختیار کر لیجئے اللہ تبارہ کا وطالعہ کرم فرمانے والا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے روحانی علاج کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب یہ ہم سنتے ہیں تاجدار رسالت شہن نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع اے میں ہدایت نو شاہ میں جنت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 کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین راہی محمد اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ اللہ پانی پینے کی سنتیں اور کچھ آداب یہ پیش کیے جا رہے ہیں پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑ کر اس طرح پیئے کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لے پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پیئیں اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پی لیں حضرت نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجبر سلطان بہروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں نہ پی جایا کرو بلکہ دو یا تین بار پیا کرو اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑا کرو اور جب پی چکو تو الحمد کہا کرو مٹھ مٹھے اسلامی اور مدلی چینل کے ناظرین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکا تحم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا آئیے ہم سب مل کر اس اپنے مدنی مقصد کو دوہرا لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری بند دنیا بند کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اب اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے عجمہ میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹے راوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں قریہ کریا قریہ سفر کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیجی مقربۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجی اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اس پر استقامت پانے کے لیے رسالے میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کی خانہ پوری کریں اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروا دے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا اور یہ برکتوں والے مہینے ہمارے درمیان ہیں الحمد رجب المرجب کا مبارک مہینہ یہ جاری اور سادی ہے اسی کی ستائیسویں شب کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی اور یہ آپ کا وہ معجزہ ہے کہ جو آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو عطا نہیں ہوا صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی تو اس کی ستائش میں شب کو شب معراج یہ منائی جاتی ہے الحمدللہ اور اسی طرح شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا اس کے بعد رمضان المبارک کی بہاریں ہوں گی اور رجب کے مطابق تو یہ کہا گیا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا بیج بو لیا جائے اور شعبان المعظم یہ آبیاری کا مہینہ ہے پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے تو ایکش کہ ہم اس مہینے میں ان عبادت گزاروں کے صدقے کہ جو اپنے دنوں کو روزے سے گزارتے ہیں اپنی راتوں کو قیام میں گزارتے ہیں ان نیکوکاروں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی سجدوں کی ایسی لذتیں مل جائیں اور ہم اپنے رب کی عبادت میں لطف حاصل کرنے والے بن جائیں گناہوں سے اللہ تبارک و وطلیٰ ہماری حفاظت فرمائیں اور گناہوں کی ضلعت اور رسوائی سے اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے پتہ سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی یہ ہمارا سلسلہ روحانی علاج جو آج ہوا ہے انشاءاللہ اللہ ہر جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر منگل کو رات آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے اور نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ یہی سلسلہ انشاءاللہ روحانی علاج ہفتے کے دن دوپہر ایک بجے مدنی چینل پر دیکھا جا سکتا ہے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ہمارے اس سلسلے میں کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا 02134942626 02134942626 02134942626 تھری فور رہنمائی ڈبل بارہ گھنٹے اس کا بھی فون نمبر نوٹ کر لیجئے 021 یہ کراچی کا کوڈ ہے تھری فور فیڈ بیک ایڈریس کے لیے نوٹ کیجئے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ہمارا ویب ایڈریس ہے ڈبلو ڈبلو مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے اس کی برکتیں پاتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور دونوں جہاں میں ہمیں عزت اور سرخرویہ نصیب فرمائے ضلع و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاین نبی امین, آمین, امین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد